مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا ان کا کروں اور اسی کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں ناؤ اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنی والے کی طرف بلاتا ہوں